السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مزیدار سا قصہ عنوان ہے بھولے کا گدھا آج بھولا اپنے گدھے سے بہت ناراض تھا اسے جلدی گھر پہنچنا تھا اور گدھا تھا کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کی جا رہا تھا بھولے نے رسی کا پھندا اس کے گلے میں کسا اور چابک سے مارتا ہو اس کو ہانکنے لگا اور چیخا تم گدھے ہو گدھے سمجھے سفید گھوڑے نہیں ہو پھر نکھنے کیوں کر رہے ہو لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گدھے کے کانوں پر جون تک ناریں گی ہو وہ دو قدم چلنے کے بعد دوبارہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا بولا پیار سے بولا چلو بھئی میرے پیارے میں گھر چل کر تمہیں ہری ہری گھاس کھلاؤں گا چلو شاباش اب تو گدھا یوں بھاگا کہ بھولے کو لگام کستے ہوئے اسے چابک لگا کر آہستہ کرنا پڑا وہاں پر موجود دو راہگیر یہ تماشا بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے اور ہستے ہستے بھولے کے پیچھے چلے جا رہے تھے یہ دونوں ایک لمبے کے لیے رکے اور پہلا شخص دوسرے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا بھائی میرے دل میں خیال آیا ہے کیوں نہ اس گدھے کو لے اڑیں کیونکہ یہ اس شخص کے قابو سے باہر ہے لیکن ہم اسے نہ صرف قابو کریں گے بلکہ چند ہی گھنٹوں میں یہ ہمارے لیے اچھی خاصی قیمت بھی لے آئے گا دوسرا سے بولا <laughs> اچھا خیال ہے لیکن اس کام کو تم اکیلے انجام دو گے میں صرف تماشا دیکھوں گا دیکھتا ہوں تم کس طرح اس گدھے کو چھڑا کر لاتے ہو پہلا مسکراتے ہوئے بولا اے تم دیکھتے رہو دیکھو میں کرتا کیا ہوں نہ ہینگ لگے نہ پٹکڑی رنگ بھی چوکھا آئے یہ دونوں اصل میں ٹھگ اور نوسر باز قسم کے آدمی تھے جب کہ دوسری جانب بھولا گدھے کے گلے میں رسی ڈالے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا پیدل چل چل کر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی لیکن گدھا اپنی ضد پر اڑا تھا وہ ٹھگ نظریں بچاتے ہوئے بھولے کے پیچھے یوں چلے جا رہے تھے کہ بھولے کی اس پر نظر نہ پڑے جب بھولا درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچا تو اس شخص نے موقع قیمت جانتے ہوئے گدھے کے گلے سے رسی اتارنے کی کوشش کی لیکن اسے قریب پا کر گدھے نے ہن ہنانا شروع کر دیا بھولا پلٹا اور گدھے کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا زور میں لگا رہا ہوں تکلیف تمہیں ہو رہی ہے کیا میں نہیں چل رہا اب تو گھر پہنچو بچوں میں تمہیں بھوکا رکھوں گا یہ سنتے ہی گدھے نے پھر لمبی لمبی چھلانگے لگانی شروع کر دی اور بھولا اسے خوشی سے کھینچنے لگا یہ دیکھتے ہی اس شخص نے بھی دوڑ دی تو شخص کا سانس پھول رہا تھا اس نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس گدھے کی رفتار کم ہو جائے اسے جھٹ سے درخت سے کچھ پتے توڑے اور گدھے کو دکھا دکھا کر للچانا شروع کر دیا پہلے تو گدھا اس اجنبی کی اونگی بونگی حرکتوں کو نظر انداز کرتا رہا اور خاموشی سے بھولے کے پیچھے چلتا رہا پھر نہ جانے کیا ہوا اس کی رفتار دوبارہ کم ہو گئی لیکن اب کی بار بھولا بھی آہستہ آہستہ چلے جا رہا تھا اور آرام سے گدھے کو کھینچ رہا تھا اس نے دو تین بار پیار بھری آواز میں گدھے کو سرہتے ہوئے کہا اب تو تم ہوا کی طرح ہلکا چل رہے ہو لیکن شہر کے قریب پہنچنے پر گدھا دوبارہ کھڑا ہو گیا بھولا بغیر رخ پھیرے چیخا اب کیا ہوا ارے اب تو ہم گھر کے قریب پہنچنے والے ہیں تمہیں کیا ہو گیا اس نے زور لگایا لیکن گدھا ٹس سے مس ہوا بھولا غصے میں ایک زوردار چابک رسید کرنے کے لیے پیچھے پلٹا تو کیا دیکھتا ہے وہاں گدھے کی بجائے انسان کھڑا ہے بھولا حیرت اور ڈر کے مارے اچل پڑا پھر رسی کو مضبوطی سے تھامتے گدھا کہاں ہے اس ٹھگ نے روتے ہوئے کہا مالک میں ہی تمہارا گدھا ہوں کیا تمہارا دماغ صحیح ہے تمہارے گدھے کیسے ہو سکتے ہو وہ گدھا تھا تم انسان یہ کیسے ہوں گے نہیں ٹھگ نے اپنے کرتے سے ناک پہنچتے ہوئے کہا مال کہ یہ بہت ہی دکھ بھری داستان ہے تو میں یہاں بیٹھ کر سننی پڑے گی میں بچپن میں بہت ہی ضدی اور شرارتی تھا ایک روز میں نے اپنی والدہ کے تمام پیسے چوری کیے اور کھا گیا میری اماں کو جب علم ہوا تو میری خوب پٹائی کی اور بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا پھر کیا تھا میری اماں کی تو مقبول ہو گئی اللہ نے مجھے گدا بنا دیا لیکن اب میری اماں کا شاید آخری وقت آ پہنچائے اور نے دوبارہ سے میلی دعا کی ہوگی اللہ مجھے معاف کر دے مجھے دوبارہ سے انسان بنا دے یہی وجہ میں دوبارہ انسان بن گیا ہوں میں اس چل،, کے چل رہا تھا کیوں کہ میرے جسم بدل رہا تھا اس شخص نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا خدا کا شکر ہے اب میں پھر اسے انسان بن گیا ہوں بھولے نے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا لیکن تمہارے کان تو اب بھی گدے کی طرح ہی ہے جی چاہتا ہے کھینچتا ہی رہوں وہ شخص زور سے بولا اے مالے کب اب میں انسان ہوں میرے کہاں چھوڑے میں اب گدھا نہیں ہوں بھولے نے اپنی آنکھوں کو زبردستی پوچھتے ہوئے کہا بڑی عجیب کہانی تھی بھیا میرا خدا تمہارے گناہ ماف کرے میرے بھائی مجھے معاف کرنا میں تو گدھا سمجھتا رہا مگر یہ تو انسان نکلا میں نے اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے کھینچا اس کی پٹائی کی برا بھلا کہتا رہا اونچے نیچے رستوں پر بوجھ لاد کر دوڑاتا رہا مجھے معاف کرنا یاد رہا بھولے نے جذبات میں اس شخص کے دامن سے اپنی ناک صاف کرتے ہوئے کہا جاؤ میرے بھائی اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے میں نے تجھے آزاد کیا اگر میرا نقصان ہے پھر بھی میں نے تمہیں آزاد کیا جاؤ ام سکون کی زندگی گزارو یہ سنتے ہی وہ شخص خوشی سے چھلانگے لگاتے ہوئے دوڑنے لگا بھولا یہ دیکھ کر چیخا ارے بھائی تم انسان ہو یہ دو لتیاں کیوں لگا رہے ہو انسانوں کی طرح چلو وہ شخص خدافظ کرتے بولا تم فکر نہ کرو میں اب انسان ہوں بھولا اس تمام قصے کو سچ سمجھتے ہوئے توبہ استغفار پڑتا جا رہا تھا گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو تمام قصہ سنایا دونوں نے توبہ کی اور اللہ کے حضور معافی مانگی اپنی غلطی پر صدقہ بھی دیا کہ اللہ انہیں معاف کرے انہوں نے ایک انسان کے ساتھ گدھوں کی طرح سلوک کیا کچھ روز گزر جانے کے بعد بھولے کی بیوی نے اسے نیا گدھا لانے کے لیے کچھ پیسے دیے تاکہ وہ بازار سے دوسرا گدھا خرید لائے اور اپنی تجارت دوبارہ شروع کر سکیں بازار پہنچ کر بھولا بہت حیران ہوا کیونکہ اس کا پرانا گدھا بھی موجود تھا جو اسے دیکھ کر بےخیر ہنہانے ہن لگا بھولے نے جب اپنے پرانے گدھے کو قطار میں کھڑا دیکھا تو اس کے قریب گیا پہلے اس کی کمر تھپ تھپائی پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا اچھا تو آپ کی بار پھر نہ فرمانے کی ہے تم نے گدھے کہیں کہ تیرے پیڑ سے ہی لگ رہا ہے تو نے خوب کھایا پیا ہے اپنی ماں سے مار بھی کھائیے اب کی بار میں تجھے نہیں چھوڑوں گا نہ ہی تمہارے سے رعایت برتوں گا تم تو واقعی سزا کے مستحق ہو بھولے نے گدھے کی قیمت ادا کی اور سختی سے کھنچتا ہوا گھر لے آیا لیکن سادگی کی وجہ سے یہ نہ سمجھا کہ اس کے ساتھ کیا چال کھیلی گئی ہے اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بھولے کا گدھا انسان سے انسان اور پھر انسان سے دوبارہ گدھا کیسے بن گیا اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنے ارد گرد کی جگہ کا خیال رکھا کیجئے اللہ حافظ